دوستوں سے گزارش تھی کہ جب بھی کوئی روم میں آتا ہے تو وہ آ کر صرف سلام نہ لکھا کرے کمپلیٹ السلام علیکم و اللہ پورا لکھا کرے اور جب کوئی جواب دیتا ہے تو وہ بھی پورا جواب دیا کرے وعلیکم السلام و اللہ وارکاتہ اس لیے کہ خالی سلام جو ہے وہ صرف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے آ, علامہ صاحب آپ سے گزارش کی کہ اگر آپ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سے بتا دیں آ, عوام کو تاکہ ان کو پتہ چل جائے اس چیز کا شکریہ جناب جی عقی بھائی بڑی آپ کی مہربانی کل یہ ایک دوست نے سوال کیا تھا اور اس کا تفصیل ہم نے جواب جوابی کیا تھا کہ السلام علیکم پورا لکھنا چاہیے پورا بولنا چاہیے اور جواب بھی پورا دینا چاہیے و علیکم السلام کل ایک دوست نے یہ سوال کیا تھا اور ساد روشی کا بھی تو کافی تفصیل سے محل کیا تھا آپ کی بہت مہربانی آپ نے بھی دوستوں کو اس طرف توجہ دلائی آپ کو بھی اللہ نے کی فرمائے جو بھی دوستا پورا لکھیں گے آپ کو بھی ان ملے گی جی احسان ایٹ